Shadu Allah. أشهد محمد رسول الله أشهد علیہ وسلم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 اللّہ مصل علامہ محمد وعلى عل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم ولا عل ابراہیم انکمید المجی اللّہ بارک علامہ محمد وال عل محمد کما بارک طالیٰ ابراہیم وال عل ابراہیم الحمید المجی سبان النّ علیم الحدیم ربشرحل صدرِ و سر علی عمری وحد من السانی یفقہ قولی لقد قال اللہ سبحانه وتعالى اعوذ بالله من بن الرجيم من ونفق ہی ونفسه بسم اللہ الرّرحمن الرحیم الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل الرعي فجعل الذله والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم ہجرت کی مناسبت سے ہے جو امیر الحمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جاری ہوا جس میں مشاورت امیر الحمد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی تھی اس سے قبل عیسائیوں کی تقویم چلتی تھی جو کہ سن عیسوی کہلاتی ہے عیسائیوں کی تقویم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے ہے مگر ہماری تقویم کسی شخصیت کی پیدائش یا وفات کی مناسبت سے نہیں ہے بلکہ ایک عظیم کارنامہ ہجرت جو کہ ایک عظیم عمل ہے اس کی مناسبت سے ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا جو سرمایہ ہے مجد و افتخار ہے وہ شخصیات کے ناموں سے نہیں ہیں بلکہ کارناموں سے ہیں ہجرت کا واقعہ یقیناً ایک کارنامہ ہے اللہ رب العزت نے دو جماعتوں کا امتحان لیا دونوں سرخرو ہوئی ایک جماعت مہاجرین جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچ گئے اپنا وطن گھر بار سب چھوڑ دیا کاروبار چھوڑ دیا حتیٰ کہ خونی رشتے توڑ دیے اور سب کو چھوڑ جھاڑ کر صرف ایمان کا اساسہ اور توحید کا سرمایہ اور عطا کے رسول صلی اللہ و سلم کی محبت کی دولت لے کر بالکل بےآسرات مدینہ پہنچ یوں وہ اپنے امتحان میں سرگرو ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم کے مستحق بن گئے اللہ تعالی نے علاق محمد الصادقون انہیں سچا قرار دیا رسول اللہ عمیت کی حدیث ہے ہوں تحدی ما قبل ہے ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ہجرت اختیار کرتا ہے تو اس عمل سے اس کی سابقہ جو زندگی کے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں دوسرا امتحان مدینہ منورہ کے صحابہ کا تھا جنہوں نے حق نصرت ادا کیا آنے والوں کا استقبال کیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دی اور ان کی مہمان نوادی کا حق ادا کیا میوخیر اعظم انفسم بلوکانبہم خسا صاحب ہر معاملے میں انہیں اپنے آپ پر ترجیح دی اور یوں یہ جماعت بھی رند اللہ سرغرو ہو گئی جن کو انصار کا لقب حاصل ہوا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لب الحجر انصار اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں اپنا نام انصار کی لسٹ میں شامل کر لیتا اسی موقع پر رسول اللہ نے شاد روایا تھا لو سالہ کا دنات وادیا کا دل انصار وادیات شیڈ انصار اگر سارے لوگ ایک رستے پر چل پڑے اور میرے انصار صحابہ دوسرے رستے پر چل پڑیں تو میں سب کو چھوڑ کر انصار کے رستے پر چلوں گا اور انصار کے ساتھ رہوں گا فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیاں اور اپنے آباء اجداد کے گھر بڑے ایک اشتیاق سے دیکھ رہے تھے انصار پریشان ہو گئے مکہ فتح ہو چکا اب شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دوبارہ آ جائیں اور مدینہ منورہ چھوڑ دیں یہ بات اللہ کے بیمبر تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا تھا کہ المایہ ماہنصار الانصار ممات ممات الانصار ایسا سوچنا بھی نہیں ہے اب تو جینا بھی انصار کے ساتھ ہے اور مرنا بھی انصار کے ساتھ جس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت تھا انصار صحابہ مسجد میں جمع ہو رہے تھے رو رہے تھے اور جو بھی نبی علیہ السلام کے گھر سے ان کا رشتہ دار نبی علیہ السلام سے مل کر باہر نکلتا تو اس سے رسول اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کر رہے تھے عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم انصار صاحبہ باہر مسجد میں جمع ہیں اور زار و دار رو رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاحت کے باوجود باہر نکلنے کا ارادہ فرما لیا اور باہر تشریف لے گئے ممبر پر جلوا فروز ہوئے اور آپ کے ماتھے پر سرخ پٹی بندھی ہوئی تھی جمعرات کا دن تھا ایک موقع پر عبداللہ بن عباس اچانک بیٹھے بیٹھے رو پڑے جب انہیں پتا چلا کہ آج جمعرات ہے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہا کہ ماں درا کا ما یوم الحمیس تم کیا جانو جمعرات کیا ہے یوم اشتدہ فی ہمارت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن رسول اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا دوبارہ گیف رسول اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ لوگوں اسی عمر انصار میں تمہیں انصار کے ساتھ حسن سلوک کا حسنِ سلوک کی وسیعت کرنے آیا ہوں کدم الاں کا نا وہ باقیہ معلہ ہوں جو ان کی ذمہ داریاں تھیں فرائض تھے انہوں نے خوب انجام دی اپنی جانیں قربان کر دیں جنگ احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے اکثر انصاری تھے بلکہ سارے انصاری تھے اور وہ جو ستر تورا کا واقعہ ہے جنہیں دھوکہ دہی سے شہید کر دیا گیا وہ سارے انصاری تھے جنگ جمامہ میں ستر صحابہ کی شہادت ہوئی وہ سارے کے سارے انصار تھے یہ انصار صاحبہ میرے رازدان ساتھی تھے دل کے ساتھی تھے اپنے فرائض خوب انجام دے چکے اب ان کے حقوق کی باری ہے ان کے حقوق ادا کرنا اور ایک موقع پر انصار سے کہا کہ اگر کوئی تمہارے حقوق غسم کرنے کی کوشش کریں تو صبر کرنا حتیٰ کہ تمہاری میری ملاقات حوض کوثر تھر پہ ہے یہ محرم کا مہینہ سال کی تبدیلی نئے سال کا آغاز کیوں نہ ہم اس درس ہجرت کو یاد کریں اللہ رب العزت کی فتح اور نصرت کے اسباب پر غور کریں چونکہ اللہ کو راضی کرنے میں ہے ایک جماعت نے ہجرت کے عمل سے اللہ کو راضی کیا دوسری جماعت نے نصرت کے عمل سے اللہ کو رادی کیا پھر یہ دونوں جماعتیں ہر چیز سے ماورہ ہو کر لسانی قومی عصبیت سے ماورہ ہو کر وہ ہم شیر و شکر بن گئے دودھ اور شہد کی طرح مکس ہو گئیں اور پھر ایک نئے عمل کا آغاز ہوا جو کہ جہاد ہے اور جہاد ایسا شروع ہوا کہ چند سالوں میں اسلام کا پرچم آدھی دنیا پر لہرا گئے اس کا نقطۂ آغاز یہ عمل ہجرت ہے جو اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہر قربانی سے دریغ نہ کیا جائے ہر قربانی کے لیے تیار رہا جائے ایک غلام سہیب رومی کی طرح مسلمان ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ کے بغمبر تشریف لے جا چکے ہیں اور وہ کچھ کی قید میں پڑپ رہے ہیں اللہ کے بیغبر تک پہنچنے کے لیے بلاخ مشرقین سے ایک معاہدہ ہوا اپنا سارا ساد و سامان ساری جو محنت تھی وہ ان کے سپرد کر دی اوتیا سونا ان کو دے دیا صرف رسول اللہ سلم سے ملنے کی خاطر اور بالاخر جب قوم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تو سیدھا مدینہ منورہ پہنچ گئے اور ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو ان کے سارے عمل کی خبر دے دی مسجد قباع میں ملاقات ہوئی رسول اللہ نے فرمایا کہ رب یا ابا یہ ابو یات تم بڑا کامیاب سودا مار گیا ہے بڑا تم نے کامیاب سودا کیا تو یہ اگر ذہن ہو اور یہ اگر قربانی کا جذبہ ہو اخلاص ہو اور سچے اور صحیح دین کا فہم ہو تو پھر ان دو جماعتوں کا عمل مستقبل میں غلبہ اسلام اور احیاء دین کا باعث بن گیا ایک ایسی بنیاد قائم ہو گئی کہ مسلمان آگے بڑھتے ہی گئے دنیا پر چھاتے ہی گئے اور اسلام بالآخر کہاں کہاں تک پہنچا یہ ہمارا عمل ہجرت محرم کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کی شریعت مظاہرہ میں مشروعیت کا صرف ایک ہی پہلو ہے اور وہ یوم عاشور کا روزہ ہے یوم عاشور کیا ہے عاشور عشر سے ماخوز ہے عین شین را یہ اس کا مادہ ہے اور عشر کا معنی دس عربی میں ہر مہینے کی دس تاریخ کو عشور کہا جاتا ہے یہ عاشور کی اور کوئی وجمیہ نہیں ہے یہ دس تاریخ ہے اور عربی میں ہر ماہ کی دس تاریخ کو عاشور کہا جاتا ہے تو محرم کی یہ دس تاریخ ہے اس کا روزہ مشروع ہے اس کے روزے کی فضیلت ہے صحیح مسلم رسول اللّہ عسلم کی حدیث ہے ابو حریرا وزیر علم کی روایت سے افضل السیام بعد رمضان ہے سیام و شہر اللہ محرم بہ افضل الصلاۃ بعد المطوبہ صلاحت اللہ رمضان کے بعد سب سے افضل روضہ محرم کا روضہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز سلاۃ الل قیام اللہ تحجد کی نماز اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ محرم کا روزہ محرم کی دس تاریخ کا روزہ احتسم کفر صنط اللہ قبل ہو اس کا اجر یہ ہے کہ یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ فضیلت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس رضے کی وجہ کیا ہے وجہ بھی سعید بخاری کی حدیث میں مذکور ہے کہ هذا یوم نت اللہ فی موسا بقوم ہو بغرا کا فراؤن و آر ہو یہ وہ دن ہے اللہ رب العزت نے آج موسٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی عطا فرمائی تھی فرعون غرق ہوا ایک وقت کا تاخت توا و برباد ہوا اس کی قوم ہلاک ہوئی اور اللہ کا اور اس کی قوم آزاد ہوئی یوم آزادی جس دن روزہ موسر اسلام نے رکھا یہودی بھی رکھتے تھے رسول اللہ وسلم نے اشاعت فرمایا نخن حق و بےموس موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا زیادہ تعلق ہے زیادہ حق ہے کیونکہ تعلق کی بنیاد تو توحید ہے اور تم اب قدم قدم پر شرک کا ارتکاب کرتے ہو تمہارا بھلا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے تعلق کی اساس تو عقیدہ ہے توحید ہے ہم مواحد ہیں وہ موحد تھے اور یہ تعلق کی بنیاد ہوتی ہے اور کوئی بنیاد نہیں ہے یہ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے اور ہم رکھیں گے اور آپ نے رکھا لیکن چونکہ یہود کی مخالفت بھی اسلامی عقیدے کا ایک حصہ ہے خالف الہود بنسوارہ یہود و نصارہ کی خوب خوب مخالفت کرو تاکہ ان سے نفرت کا اظہار ہو اور اس مخالفت سے ان کی تزلیل ہو وہاں عقید و مریق فض تروح ملا اد اور اگر کوئی یہودی عیسائی خبیص راستے میں تمہیں مل جائے تو اپنی باہیں چوڑی کر لو اور اس کو تنگ راستہ دو اس کی تدلیل ہونی چاہیے قرب قیامت اس نفرت کا اظہار ہر مخلوق سے ہوگا جب یہ یہودی درختوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپیں گے تو درخت اور پتھر بولیں گے تو مسلم یا مسلم يَهُودِيًّا مسلمان اس طرف آؤ ہمارے بیچ ایک یہودی چھپا ہوا ہے اسے آ قتل کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اس دھرتی کا بوجھ ہے اس زمین کا بوجھ ہے زمین ان سے تنگ ہے آسمان ان سے تنگ ہے ہر مخلوق ان سے متنفر ہے انتہائی ناپاک وجود ان کا تو ان سے مخالفت ان کی مخالفت کی جائے اور یوں ان سے نفرت کا اور بغاوت کا اظہار کیا جائے تو رسول اللہ سم نے ساتھ رمایا تھا لائن بقی تو علاقابل لاسوم منت اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا اس سے کیا مراد یہ لفظ بعض لوگوں کے لیے غلطی کا سبب بن گیا وہ یہ سمجھے کہ شاید دس کا روزہ ختم ہو گیا اور اب نو کا رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت یہ مراد نہیں ہے دس کا روزہ تو اصل ہے وہ کیسے ختم ہو سکتے دس کا, ناو... دس کا رکھوں گا اور نو کا بھی رکھوں گا اور اس کی وضاحت مسلم احمد السعیم نے خزیمہ کی ایک صحیح حدیث سے ہوتی ہے عبداللہ بن عباس کی روایت سے رسول اللہ وسلم نے شاط فرمایا تھا سومو یومن قبل و اور بعد کہ محرم میں دس کا روزہ رکھنا ہے لیکن ایک دن پہلے بھی رکھو یا ایک دن بعد بھی رکھو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم دو رکھیں یہ ہے مخالفت تو دس کا تو اصل ہے رکھنا ہی رکھنا ہے لیکن اس سے اس کے ساتھ ایک دن قبل اور ایک دن قبل نہ رکھا جا سکے تو پھر ایک دن بعد رکھا جائے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے یہ جو کچھ بیان کیا صرف یہی شری حقیقت ہے محرم کے تعلق سے اور ایک مسلمان اس کی آفریت اور سعادت یہی ہے جو دن آئے جو مہینہ آئے جو گھڑی آئے اس گھڑی کے تعلق سے سوچے کہ شریعت مجھ سے کیا چاہتی ہے اس کی تنفیذ کر دے اسے اپنا لے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہوگا اور اس کی فلاح اور کامیابی کا مدار اور محبر ہوگا کہ شریعت مجھ سے کیا چاہتی ہے اللہ کے دین کا تقاضہ کیا ہے محرم کا مہینہ شروع ہو چکا اللہ کا دین مجھ سے کیا چاہتا ہے دین یہی چاہتا ہے کہ محرم کو رودا رکھو باقی اور دین کی طرف سے کوئی چیز ثابت یا منخول نہیں ہے شیخ الاسلام ابن فیمِ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے جو ایک دل سوز واقعہ آیا اور پیش ہوا نبی اسلام کے نواز سے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان اہل بیت کے بہت سے افراد کی شہادت کا واقعہ بڑا ہی دل سوز قصہ ہے اور ایک انتہائی المیہ ایک داستان ہے یہ واقعہ رونما ہو گیا اور نواسۂ رسول کو شہید کر دیا گیا اور شہزان اس کے بعد دو بدعتیں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ایک جماعت کے اندر نوحا خانی سینہ کو بھی اور ماتم کی بدایت جو کہ دین کے خلاف ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لئی سمنا مندرم الخد بشلج بدائ باغ الجاہلی ہے جس شخص نے مصیبت اور غم میں اپنے گریبان کو چاک کیا یا اپنے سینے کو پیٹا رخساروں کو پیٹا وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ اس دین سے خارج ہے ہماری جماعت سے خارج ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ بدت ہے بلکہ پیارے پیغمبر کے فرامین کے خلاف ہے ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتنی بری میرا سالقہ تھی مرحال بشقہ اس عورت سے میں ناراض ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت کے موقع پر آوازیں اونچی کرے نو خانی کرے اپنے گھر ماں کو چاک کرے اور اپنا سر مڈوا لے عورت کا ذکر ہے عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے اور اگر مرد بھی ایسا کام کرے تو وہ اور زیادہ پھٹکار کی اور ناراضگی کے مستحق ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائخہ تو فنحا تو خام یوم الخیام ہے وہ علیحا سربال امن قطران و در امن کہ جو عورت خانی کرتی ہے مصیبت کے وقت روتی ہے معتم کرتی ہے اگر وہ موت سے قبل توبہ نہ کر سکی تو اس کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس پر گندک کی جو ہے وہ خمید ہوگی اور نیچے خارش کی درا ہوگی جہنم کی آگ ہوگی تب گندگ کس طرح جلے گی اور بدن اگر خارش زدہ ہو تو کتنی تکلیف ہوگی یہ اس خاتون کا مستقل عذاب ہے جو ماتم کرتی ہے خانی کرتی ہے اپنے آپ کو پیچتی ہے مارتی ہے سینا بھی کرتی ہے ایک تو یہ بدعت ہے جو شیطان ایک جماعت کے اندر داخل کرنے میں کامیاب ہوگی لہذا ہمیں اس قسم کے عمل سے گریز کرنا چاہیے کوئی ایسا کام نہ کریں جو پیارے پیغمبر کی ان احادیث اور خصوص کے خلاف دوسری بدعت شیطان نے داخل کی ناصبی جماعت میں جو کہ زوالخویسرہ کی نسل یا اس کے اصحاب تھے جو اس دور میں انڈے دئے گئے اس کے چوزے نکل آئے تھے اور یہ جناب علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کا بغض اپنے دلوں میں بھرے بیٹھے تھے انہوں نے نبی السلام کے نواسے کی شہادت کی مناسبت سے خوشی منائی اپنے گھروں کے دسترخوان وسیع کر دیے عید کی طرح لباس سلوائے اور پہنے بچوں میں باقاعدہ رقوم تقسیم کی رات کو چراہا کیا اس واقعے کی خوشی میں یہ بھی ایک انتہائی خطرناک بدعت ہے خوارج کا یہ عمل انتہائی خطرناک ہے رسول اللہ علم کی حدیث ہے الخوارج ہو قلعہ النار خارجی جہنم میں کتے بن کے داخل ہوں گے جہنم کے کتے خارجی ہوں گے رسول اللہ نے فرمایا یمرخون من الدین کما یمرق السّہم و منیہ یہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتے مراد تیزی تیر بڑی تیزی سے کمان سے نکلتا ہے اس طرح یہ نکل جائیں گے اور مراد یہ بھی ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس لوٹتا نہیں ہے اس جماعت کو بھی کبھی دین کی طرف لوٹنے اور پلٹنے کی توفیق نہیں ملے گی نکلیں گے اور نکلتے ہی جائیں گے اور نکلے ہی رہیں گے اور بالآخر جہنم میں کتے بنا کر داخل کر دیے جائیں گے ہم میں سے کچھ جذباتی لوگ زیر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری شادی کی تاریخ دس محرم ہے یہ کیوں یہ سال کے باقی دن ختم ہو گئے تمہیں آج کے دن کا انتخاب جس دن پیغمبر علیہ السلام کا نواسا شہید ہوا کیا مقصد ہے اس خوشی کا کہ شیوں کی مخالفت شیوں کی مخالفت تو کر رہے مگر ناسمیوں کی مشاورت بھی تو کر رہے ہو آج کے دن کو گزارو بالکل ایک نارمل انداز سے نہ کوئی حد سے بڑھ کر خوشی ہو اور نہ کسی روٹین سے بڑھ کر غم کا اظہار ہو ایک نارمل طریقہ ہو نہ روافل،, روافل کا تشبہ ہو اور نہ نواسب کا تشبہ ہو بس روزہ رکھا جائے اللہ کی رضا کے لیے یہ ایک روزہ ایک سار کے گناہوں کا کفارہ ہے شہادت ایک تمغہ ہے ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ قوم کے سینے پر سجاتا ہے جو قوم شہادتیں پیش کرتی ہے قربانیاں دیتی ہے وہ اپنے رب کو راضی کرتی ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس قوم میں شہادت کا جذبہ ہو حسین رضی اللہ عنہ ہو شہید کیے گئے حالانکہ جب وہ مدینہ سے نکلے روانہ ہوئے تو مخلص صحابہ نے نصیحت کی تھی کہ آپ نہ چاہیں ہمیں اہل کوفہ میں وفا کی امید نہیں ہے الکوفی لا یوفی کوفی وفا نہیں کرتا اور پھر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تنہا جائیں آپ اپنے خاندان کو بچوں کو عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں یہ وسیعت عبداللہ بن عمر نے کی عبداللہ بن عباس نے کی جو کہ اس خاندان سے اہل بیت سے ان کی محبت کی دلیل ہے اور صحابہ بڑی محبت کیا کرتے تھے بڑی محبت کیا کرتے تھے خاص طور پر حسنین کریمین حسن حسین رضی اللہ علامہ کیونکہ صحابہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے پیارے ومبر ان سے محبت کرتے ہیں مسجد میں ساتھ لے کر آتے ہیں انہیں چومتے ہیں ہمارے حانہ تھا یا میرا جنت میری جنت کے دو پھول ہیں تو بلا صحابہ ان سے کیسے بغض رکھتے صحابہ کے دل بھی ان کی محبت سے لبریز اور معمور تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ان سے محبت کرتے تھے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی ہے ان تار کم تھی کہ میں تمہارے بیچ دو شکل چھوڑ کر جا رہا ہوں شکل کامانا بوجھل امانتیں دو بڑی بھاری امانتیں تو میں سونپ کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ دوسرے میرے اہل بیت کتاب و سنت کو تھامنا ہے اور اتباع کرنی ہے اور میرے اہل بیت کا اکرام کرنا ہے ان کی تعلیم کرنی ہے اہل بیت سے کیا مراد کسی بھی شخص کے اہل بیت دو طرح سے بنتے ہیں ایک خون کا رشتہ نسبی رشتہ بیٹا ہے بیٹی ہے نسبی اور خون کا رشتہ یہ اہل بیت سے ایک مشاہرت کا رشتہ ایک شخص کہیں شادی ہو جائے اور کسی بھی خاندان کی عورت اس کی بیوی بن کر آ جائے تو وہ بھی اس کی گھر والی بن جاتی ہے اور اس کا تعلق بھی اس کے اہل بیت سے ہوتا ہے تو ایک اہل بیت خون کے رشتے سے دوسرے اہل بیت مشاہرت کے رشتے سے یہ دو طریقوں سے ثابت ہوتی یوں پیارے پیغمبر کے خون کے رشتے اور پیارے پیغمبر کے مساحرت کے رشتے آپ کے داماد آپ کی بیویاں یہ سب آپ کے اہل بیت سے ہیں فرمایا کہ یہ دو میرے سکل ہیں کتاب و سنت اور میرے اہل بیت ان کا اکرام کرنا ہے ان کو تھامے رکھنا ہے اور تھامے رکھنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ تقریباً میرا آدھا دین میرے آہل بیت سے تم کو ملے گا باہر نکلتا ہوں تم مجھے دیکھتے ہو اور میرے باہر کے احوال کو جانتے ہو لیکن گھر کے امور گھر کے احوال یہ میرے اہل بیت جانتے میری بیویاں جانتے ہیں تقریباً فقہ کا ایک بڑا حصہ ام مین سیدہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے مروی اور منقول ان کا شمار پیارے پیغمبر کی احادیث کی حافظات میں ہوتا ہے اور کثیرت الروایا ہیں دو ہزار کے لگ بھگ ان سے احادیث مروی اور منقول ہیں تو یہ ایک حکمت اہل بیت کو تھامے رکھنے کی کہ بڑا تم کو علم ملے گا اور واقعی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بڑا علم انہوں نے دیا اس امت کو بڑا علم دیا ایسی ایسی اعتقادی باتیں کہ اور کہیں آپ کو نہیں ملیں گے اس لیے ان کے ایک شاگرد علماء مصروف میں سے عمل کے شاگرد بعد و آتے بیٹھتے حدیثیں سنتے اور ان کے شاگرد ان کے منتظر ہوتے کہ مصروف آئیں ہمیں وہ حدیث روایت کریں تو حدیثیں روایت کرنا شروع کر دیں یہ نہ کہتے کہ انائش کہ عائشہ سے مرضی ہے یہ سمیت عائشہ میں نے عائشہ سے یہ حدیث سنی بلکہ فرد جذبات سے یوں کہا کرتے کہ حد تدیف حبیبت و حبیب اللہ من فوق سبع سماوات کہ لوگوں یہ حدیث مجھے اس خاتون نے سنائی ہے جو کہ صادقہ ہے سچی ہے اور صدیق کی بیٹی ہے اور اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہے اللہ کا حبیب محمد الرسود اللہ, اللہ سلّم ان کی محبوبہ ہے یہ کیونکہ ایک دن امراس نے اللہ کے نمبر سے پوچھا تھا منحب النا سے رسول اللہ یار رسول اللہ, صلی اللہ اس پوری کائنات میں آپ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے فرمایا کہ عائشہ سے ہے پوچھا مردوں میں سے کس سے فرمایا کہ عائشہ کے والدہ بکر سے تو اللہ کے حبیب کی حبیبہ المبر تو سب جب قوم نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے ان کی پاک دھامنی اور ان کی برأت کو اتارا اور وہ پاک دھامنی قرآن بن گئے اللہ کی وہی بن گئے جو قیامت تک ممبروں میں ہراب پر پڑھی جائے گی یہ اللہ کے بیگمبر کے اہل بیت بڑا دید ان کے تبس سے ملا اس لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سقل قرار دیا یہ بڑی بوجھل امانتے ہیں بڑی قیمتی امانتے تو میں سونپ کر جا رہا ہوں ان کے ساتھ تعلق اپنا استوار رکھنا تو یہ رسول کریم علیہ وسلم کی وسیعت النسی ہے اور صحابہ نے اس پر عمل کیا حسنین کریم ہیں اور اللہ کے پیار پیغمبر کے خاندان کے سارے لوگ کسی محبت کے مستحق تھے اور صحابہ نے محبت کی ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آئے حسین آپ کے ساتھ تھے سانو کے صدیق رضی دان ہو آگے محبت سے حسین کو اٹھا لیا اور ان کی زبان پر ایک رزیہ کلام تھا کہ شبی ہم بے نبی ولی تو علی حسین تم تو نبی کے شبی ہو نبی کا مشابہ ہو علی مشابے نہیں ہوں اور علی رضی اللہ مسکرا رہے تھے اس بات کو اظہار محبت ہی تو ہے امیر و خطاب ہو جناب علی کی بیٹی ام کلسوم جو کہ سیدہ خاطم السہرا کے وطن سے پیدا ہوئی انہیں اپنے نکاح میں لیا یہ ایک زوجیت کا تعلق کتنا گہرا اور مضبوط تعلق اور کتنا پیارا تعلق ہے ہماری شادیوں کی اساس کیا ہے اگر شادی کا پیغام لڑکے والے کی طرف سے ہو تو اس کی اساس کیا ہوتی ہے اور اگر شادی کا پیغام لڑکی والوں کی طرف سے ہو تو اس کی اساس کیا ہوتی ہے رسول اللہ سب کا فرمان ہے کم من ترغ نہ دینا ہو بخلوں کا ہو تمہاری بیٹی کا رشتہ اگر آ جائے کسی ایسے خاندان سے ایسے لڑکے سے جس کا اخلاق بھی اچھا ہو اور دین بھی اچھا ہو تو شادی دے دو انکار نہ کرو اور دین داری کی بنا پر رشتے کو قبول کر دو اور بغم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے تم کا حمرہ دورہ عرب علب ہے ولی, ولی جمال ہے کہ عورت سے شادی چار بنیادوں پر کی جاتی ہے یا تو اس کے مال کی بنا پر یا اس کے خاندان کی بنا پر یا اس کے مال کی بنا پر یا خاندان کی بنا پر اور یا پھر اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی بنا پر اور یا پھر اس کے دین کی بنا پر خاندان اچھا ہو مال ہو حسن بھی ہو جمال بھی ہو یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن فرمایا کہ فل فر بزاد دین کہ تم دیندار کو ترجیح دینا دین دار رشتے کو پسند کرنا یہ ہماری شادیوں کی احساس ہے لڑکے کی طرف سے پیغام جائے تو دین کی بنیاد پر جائے لڑکی کی طرف سے آئے تو دین کی بنیاد پر آئے امیر علما کا شادی کرنا امیر کلسوم سے اور علی کا وہ نکاح دے دینا رشتہ دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جان بین میں دین تھا اور دین کا اعتراض تھا اور دین کی محبت تھی خود علی رضی العمل کے گھر میں تین بیٹے یکے بعد دیگر پیدا ہوئے پہلے کا ناو مکر صدیقی ابو مکر رکھا دوسرے کا عمر اور تیسرے کا عثمان رکھا یہ ان صحابہ سے محبت کی دلیل ہے تو یقیناً حسنین کلیمین نے اپنی زندگی میں محبت دیکھی پیار دیکھا مگر جنت میں ٹھکانا ان کا بہت اونچا تھا اور بہت اونچا ہے اللہ کے پیارے بمبر کا فرمان ہے الحسن والحسین الحسین شباب اہل جنت حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں بڑا اونچا ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ جنت ہی بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار بڑا اونچا مقام اور منصب ہے بہت بڑی خوشخبری اور یہ بات یاد رکھیں بڑی خوشخبری کے پیچھے ایک انسان کا عمل بھی ہوتا ہے اور آزمائشیں بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یوز المر على قدر دین اللہ تعالیٰ ہر شخص کو آزماتا ہے اس کے دین کے بقدر اور جنت میں اس کے مقام کے بقدر جتنا امچا جنت میں مقام ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا جتنا مضبوط اس کا دین ہوگا اتنا کڑا اس کا امتحان ہوگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارشد البلاد المبیاں سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں نبی اس کائنات کی کریم ہوتے ہیں اور سب سے محبوب خلق ہوتے ہیں سب سے زیادہ کڑے امتحان انبیاء کے آتے ہیں فم فل انسل انبیاء کے بعد ام کے جن کا درجہ اور مقام انبیاء کے بائد ہو یقیناً حسنین کریمین کا مقام بہت ہی اونچا ہے جنت کے جوانوں کے سردار اس میں ان کا عمل کردار عقیدہ اس کا عمل دخل موجود ہے لیکن یہ مقام عالی حاصل کرنے کے لیے آزمائشیں بھی چاہیے جب کہ ان دونوں کی عمر محبت بصول کرنے میں گزری صحابہ ان سے پیار کرتے تھے تحائف جھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں کی آزمائش بھی کی حسن کی آزمائش یوں ہوئی پھر دن پیغمبر اسم خطبہ شاد رہے تھے حسن مسجد میں آ کے کے پر چلتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر فرد محبت منبر سے اترے اور ان کو اٹھا لیا اور بڑے صحابہ کو نہیں میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا اس قابل ہوگا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا کر جنگ ڈاک کو بجھا دے اور صلح کرا دے اور وحدت کی فضا قائم کر دے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی صحابہ نے یہ فرمان سنا اور صحابہ نے اطمینان کا سانس لیا صحابہ مطمئن کیوں ہوئے ان کے اضمین کی وجہ کچھ اور تھی ان کے اضمینان کی وجہ کچھ اور تھی کہ کم از کم یہ بیٹا اللہ کے پیارے پیغمبر کو جدائی کا صدمہ نہیں دے گا اللہ کے بغمبر کو جدائی اور بیگمبر کی آنکھوں سے بار بار آنسو رواں ہوئے حتی ابراہیم کے وفات پر آپ نے کہا تھا کہ اتنا ومان اللہ ما ربنا کہ میرے بیٹے آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل جو ہے وہ بڑا رنج علم سے بھرا ہوا ہے مگر زبان سے وہی وہ کہیں گے جس میں اللہ کی رضا ہو وہ ابراہیم ابراہیم تیرے فراض سے ہمیں صدمہ بہت ہوگا تو اللہ کے پیلمبر کے صحابی اللہ کے پیارے پیلمبر کے کی آنسو کیسے برداشت کرتے صحابہ تھوڑا پڑھتے تھے اللہ کے بے کی کس پر مگر آج جب یہ سنا حسن کے بارے میں کہ یہ بڑا ہوگا اور دو جماعتوں میں سلا کرائے گا تو صحابہ اس بات کو سن کر خوش ہو گئے اور محسوس کر کے خوش ہو گئے کہ یہ بیٹا کم از کم بچپن میں اللہ کے بے کو جدائی کا صدمہ نہیں دے گا بلکہ بڑا ہوگا اور بڑا ہوا سنچالت ہجری کے ابتدائی حوادث اور واقعات میں مسلمانوں کے دو گروہ باہم گتھم گتھا تھے اور ایک بڑا فتنہ قائم ہونے کا اندیشہ پیدا ہو چکا تھا اور لوگ زیادہ حسن حسنوں کی خلافت پر متفق تھے بلکہ بیس بھی کرنی تھی جناب حسن نے تنازل اختیار کر لیا اور خلافت دستبردار ہو گئے امیر معاویہ کے حق میں اور یوں جو ایک جنگ جو ہے وہ چھڑنے کا خدشہ پیدا ہو چکا تھا وہ سرد ہو گئی صلہح قائم ہو گئی اور یوں اس کا صلاح ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے جوانوں کی سرداری ان کو عطا فرما دی جو کہ یقیناً ایک صبر ازمام راہ ہوتا ہے حسین کی آزمائش میدان ایک ہوئی اپنے خاندان سمیت جب وہاں پہنچ گئے اور اہل کوفہ کی بے وفائی محسوس کر لی تو تین میں سے ایک بات ماننے کو کہا کہ ہمیں واپس مدینہ جانے دو اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کسی اسلامی سرحد پر بھیج دو جہاں مسلمانوں کے دشکر برسر پیکار ہوں ہم ان کے ساتھ مل کر ہدا کران جہاد کرتے رہیں اور یہ آخری عمر جہاد فی عید اللہ میں گزار گزارتے انہوں نے کہا نہیں کہا کہ پھر ہمیں ہمارے تجازاد بھائی یزید ابن معافیہ کے پاس بھیج دو ان کے پاس اسی لیے کہا کہ ان صبح کو محبت کی امید تھی اور محبت کی توقع تھی اور واقعات تھی چچا زاد بھائی چچا زاد اس لیے کہا کہ ایک دادا عقد مناف پر دونوں کا سلسلہ نصب جا کر ملتا ہے عقد مناف حسین کے چوتھے دادا ہیں اور یزید ابن معافیہ کے چھٹے دادا ہیں جن پر ایک نصب جو ہے وہ مجتمع ہوتا ہے بھائی کہا اور ان سے ایک محبت نصرت اور ایک پیار کی ان کو توقع تھی اور تاریخ یہ ثابت گردی کہ توقع درست تھی مگر اہل گوفا نے سوائے جنگ اور پتل کے ارادے کے اور کوئی چیز ظاہر نہ ہونے دی اور پھر بالاخر یہ سانحہ پیش آیا اور اللہ کے پیغمبر کے نواسے کو اور اہل بیت یا تہار کو میدانے کر میں شہید کر دیا گیا یہ ایک المیہ داستان ہے اگر یہ بھی تو غور کریں یہ ایک شہادت کا تمغہ ہے جو اسلامی تاریخ کے سینے پر سجایا گیا تو شہادت پر رویا نہیں جاتا بلکہ فخر کیا جاتا ہے یہ ہمارے بزرگوں کے کارناموں کا ایک حصہ ہے ہمیں ایک درسر سبق ملتا ہے استقامت کا شجاعت کا اور دین کے ساتھ تمسک کا ہر حال میں دین کی پاسداری کا بس یہی ماہ محرم ہے جس کی دین میں اور کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے گروزہ رکھا جائے اور کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہے محرم کے مہینے میں دسترخوان کو وسیع کرنا خوشیوں کا اظہار کرنا یہ ناسبیت ہے اور جو جذباتی لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نواسب کے مشابہ ہیں رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے مند شبہ حبن فون جو شخص کسی بھی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا اللہ پاکہ میں ہر وقت ہر حال میں ہر شب و روز میں اپنے دین کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنے اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دے. جب تک زندہ رکھے توحید کے ساتھ رکھے اپنے اور اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ رکھے اور جب یہ موت آئے تو دین پر آئے توحید پر آئے اور ایمان کی سلامتی پر آئے اخبول اللہ باخر اللہ رحمد اللہ اللہ الحمد للّہ وسلاۃ وسلام علیہ رسود اللّہ وباعت یہ کچھ لوگوں نے کچھ ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے بالخصوص ایک ہماری دینی بہن ہیں مجبور ہیں بیمار ہیں اور کافی پریشان رہتی ہیں دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے دے ان کو صحتِ کا کاملہ دے دے ہر پریشانی اور شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یہ کچھ سوالات بھی ہیں یہ مسجدوں میں کیمرے جو نصب ہوتے ہیں اس حوالے سے پہلے بھی سوال آیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے اور ایسی مسجد میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے وضاحت یہ ہے کہ یہ کیمرے دو قسم کے ہیں ایک بعض مساجد میں سیکورٹی کی وجوہات پر نصب کیے جاتے ہیں جہاں کسی نہ کسی تخریب گاری کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں جائز ہے لیکن بعض مساجد میں کیمرے نصب ہیں باقاعدہ ہر جمعہ خطیب کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کی ویڈیو بنتی جو پروگرام اس کی ویڈیو بنتی یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد میں ایک سینما گھر قائم کرنا ہے ایسی مسجد سے بچا جائے کرسی پر بیٹھ کر مستقلی امداد کروانا یہ بات بھی کچھ جمعے پہلے ہوئی تھی اس وقت ایک تازہ واقعہ پیش آیا تھا طاہر القادری کا جس نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی عید کی نماز اس سال میں ایک بار یہ نماز آتی اور وہ بیٹھ کر پڑھائی اس نے باقی ہر وقت اچھلتا کودتا رہتا کبھی فیصل آباد میں اور کبھی مانسیرا اور احمد آباد میں اور اچھل اچھل کر اور نماز بیٹھ کر ایک شخص کو کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کی طاقت ہے اور وہ بیٹھ کر جماعت کراتا ہے یقیناً وہ نماز نہیں ہوتی لیکن ایک شخص اور مجبور ہے اور کسی عذر کی بنا پر بیٹھ کر امامت کرتا ہے اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کو کھڑا کر دیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہی جماعت کریں اور بہت سے اور ہمارا وفاظ موجود ہیں ان کو جماعت امامت تفیظ کر دی جائے یہ تو اگر امیر المومنین ہیں ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی موجودگی میں جماعت کوئی نہیں کرا سکتا لیکن ایک عام شخص ہے تو وہ اگر مریض ہے مجبور ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت کی ایک امامت کی ذمہ داری کسی اور کو تفویض کر دے اور کسی اور سے یہ وہ جماعت کروا لی جائے دور حاضر میں خروط نازلہ کے حوالے سے خروط نازلہ کسی بھی مصیبت پر پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس کا حکم ولی امر کر ہے۔ وقت کا حاکم وہ اس کا آڈر یا حکم جاری کرے گا اور یہ تمام مساجد میں ہوگی کسی مسجد میں ہو اور کسی مسجد میں نہ ہو یہ تفرق اور اختلاف تمام مساجد میں ہوگی یہ حکم قروط نازلہ کا ایک مسجد میں ہو اور ایک میں نہ ہو یہ اختلاف اور تفرق کا موجود ہے اس سے گریز کرنا چاہیے قنوط نازلہ ایک ایسی چیز ہے جو ولی امر کے حکم سے ہوتی ہے اپنے اختیار سے نہیں کوئی مسجد کا امام اپنے اختیار سے امرت نادرہ نہیں پڑ سکتا جب تک بل عمر کی تعمیم نہ ہو اور اگر کہیں ہو رہی ہو کہیں ہو نہ ہو رہی ہو تو یہ امت کے اختلاف اور تفرق کا پیش خیمہ ہے جس سے گریت کرنا چاہیے تو پھر سوال یہ ہے کہ امت میں حوادث ہوتے ہیں پھر کیا کیا جائے یہ کیا کیا جائے دعا کے شریعت میں بیسوں مقامات موجود ہیں آپ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے رات کی تنہائیوں میں کریں اذان کے بعد کریں سجدے میں کریں تشہد میں کریں شریعت میں بڑی بصعت ہے یہ ضروری نہیں کہ دعا کی جمہوریت قروط نازلہ نہیں ہوگی انت نازلہ ہو لیکن شریع احکام کے تحت ہو اپنی مرضی اور اختیار سے نہ ہو یہ آج کا اعلان برائے تعاون یہ مدرسہ جامعہ تعلیم قرآن و سننا و جامع آمن انبنات کے لیے ہے یہ ادارہ نواب شاہ میں قائم الحمد للہ اور ہمارے بڑے ایک اہم ساتھی اور بڑے منحجی ساتھی جن کو اللہ تعالی نے جامع بکر میں پڑھنے کی توفیق دی پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں سے فارغ التاثیر ہو کر آئے اور اپنے علاقے شاہ میں کام شروع کر دیا جن لوگوں کو ٹرین سے سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہو تو اسٹیشن جو شاہ کا اسی سے مسجد مدرسہ دکھائی دیتا ہے طلبہ اور طالبات کی ایک کثیر تعداد یہاں علم حاصل کر رہی ہے اور میں کم از کم 6 سے سات دفعہ یہاں درس بخاری دے چکا ہوں یعنی طلبہ فارغ بھی ہو رہے ہیں اور چونکہ یہ علاقہ سندھ کا وسطی علاقہ ہے تو سندھ بھر میں اس کی خدمات ہیں علماء خطابت اور دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں یہ تعاون ایک بڑا صدقہ جاریہ ہوگا ساتھی باہر موجود ہیں آپ تعاون کرتے جائیے گا یہ کتاب میرے پاس ہے یہ میری تاریخ ہے اس میں حقیقت ایک حدیث کی شرح ہے حدیث ابو سر کے نام سے معروف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بیان کیا اور اس حدیث میں اللّہ تعالیٰ سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً گیارہ دفعہ یا عبادی کا لفظ بیان کیا اے میرے, اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو حدیث معروف ہے یہ جس سے ثابت ہوگا کہ ایک بندہ اپنے پربر دے گا رہا کتنا محتاج اور مفتخر ہے ہر معاملے میں بندہ اپنے رب کا محتاج ہے ہدایت ہو گناہوں کی بخشش ہو اور دنیا کا رزق ہو کھانا ہو پینا ہو لباس ہو جو بھی معاملہ انسان کو درپیش ہے اللہ تعالیٰ ہی سے وہ حاصل ہوتا ہے کیسے طلب کیا جائے کس طرح تعلق باللہ قائم کیا جائے اس کتاب میں اپنے ناقص علم کی روشنی میں میں نے یہ کچھ وضاحت کی ہے یہ کتاب یہاں موجود ہے اور خاص طور پہ آج کی آج کے حالات میں جب ایک وہ شخص جو ہمارے ووٹوں سے اسمبلی میں پہنچا اور سنا ہے کہ اسمبلی کا اسپیکر بھی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو سمندر ہے اس کے کنارے پر ایک درگاہ ایک مزار قائم ہے اس مزار کی وجہ سے ہم سمندری سیلاب سے محفوظ ہیں محفوظ رہے ہیں اور محفوظ رہیں گے کوئی اس کو اللہ کا خوف نہیں اور کوئی توحید کی معرفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اوم ڈیلاما قیدی متھی ہم ڈھیل دیتے ہیں لیکن پھر پکڑ بڑی سخت ہوگی ایسے بندوں کو ڈھیل ملتی ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن پھر پکڑ بڑی سخت ہوگی سمندری طوفان اور سمندری دہشت یہ تو پوری طرح اس سے کفار قریش مرحول تھے وہی دا رقیب کی داعت العت مغل سین جب وہ سمندر میں سوار ہوتے سمندر کا سفر ان کو درپیش ہوتا اپنے لات و ماتو کو بھول جاتے اور بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے اور سمندری دہشت سے وہ سمجھتے کہ ہمارا ہی ہمیں پناہ دینے والا ہے مگر ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے اور توحید کا اطراک توحید کی معرفت نہیں ہے مجھے بتائیں آج سے کچھ ماہ پنجاب میں سیلاب آیا جہاں دادا کی نگری ہے تمہارے بخور وہ پاکستان کی سب سے بڑی درگاہ ہے وہ پنجاب کو کیوں بچا سکے اور پھر وہاں تمہارا یہ, یہ،, یہ کل پرسوں جس کے دروازے بجتی دروازے میں آپ داخل ہوئے اس کا مزار کیوں نہ بچا سکے دو سال قبل قائم علی شاہ نے کہا تھا کہ ہمیں سہون کا خطرہ نہیں ہے یہاں سائن سہوند سرکار اس علاقے کی حفاظت کریں گے اگلے ہی دن پانی داخل ہوا اور سہون کی عین سے بچا دی کہاں گے آپ و سہون اللہ سے ڈرو ورنہ تمہارا تمہاری یہ باتیں یہ جملے اللہ کے غذب اور عذاب کو دعوت دے سکتے ہیں اور پھر اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ سکتی ہے اللہ کا خوف کرو اور یہ سمجھو کہ توحید کی معروف در حقیقت عزت کی علامت ہے اس عملی میں پہنچنا نہیں اور سپیکر کا عہدہ حاصل کرنا نہیں ان نشردا پہ ان اللہ عصم البکم الريم لا يا اور تمہيں ہم بتائيں کہ سب سے پترین مخلوق کونزی ہیں اللہ کے نظریک سب سے زیادہ پھٹکار کے قابل کون ہیں لانت کے مستحق کون ہیں غلیظ کون ہیں منحوظ کون ہیں گندہ کون ہیں تمہارے ذہنوں میں کیا ہے بندر خنزیم کتہ نہیں فرمایا کہ وہ انسان جو اقل اور شعور رتے ہوئے بھی اللہ کی توحید سے بے گانا ہے میں چلنے والے کیڑے اس سے بہتر ہیں وہ گورنر ہے تو کیا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہے تو کیا اسپیکر ہے تو کیا اور اللہ کیا اس کا یہ مقام اللہ تعالیٰ توحید کا فہم دا فرما دے اور ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف داخل کرے یہ توحید کو سمجھے اور یہ جو امت کے کندھوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یا ان کو ہدایت دے یا پھر اس انجام تک پہنچا دے اس انجام کے مستحق ہوحمد اللہ نحمد ہُویل و رست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 صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل موجزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدعي الله برسوله فقد رشد واهدده فمن يعصي الله برسوله فقد ذل بغضاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد حجير اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تهاخذنا إن نسينا أو وختانا ربنا ولا تحمل علينا إصرع كما حملته الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا تاقتلنا به فاعفو عنا بغفر لنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر برحموا أنت خير الراحمين اللهم انصر الإسلام ومسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم بخضر من خذر دين محمد صلى الله تعال عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتول علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على النبي